مرض کو جڑ سے اکھاڑنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی علاج ایسا ہے جو مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تو وہ حجامہ ہے